السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کی نگری سے ہمارے حاجی شہزاد صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب حاج, ہمارے مخلو حاجی جناب ہمارے مخلم حاجی صاحب نے سوال کیا ہے حضرت صاحب کہ والدہ ماجدہ مرحوما کی روح کو کلمہ شریف نکال کرتے ہیں تو اس بارے میں یہ بتائیے کہ کلمہ شریف کی تعداد کتنی یعنی تعداد جو ہے زیادہ بہتر ہے ستر ہزار یا ایک لاکھ پچیس ہزار کوئی شخص کہتے ہیں کہ کسی نے بتایا ہے کہ ستر ہزار جو ہے وہ زیادہ احسن ہے اور حاجی صاحب کا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانچ لاکھ جو ہے کیا جائے کلمہ شریف تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا ستر ہزار خصوصی طور پہ ستر ہزار ہی اسال کرنا زیادہ بہتر ہے یا کتنا زیادہ بہتر ہے براہ کرم اس بارے میں بتا جزاک اللہ ہا جی سار اللہ آپ کو اپنی والدہ معدہ کے لیے زفیرہ آخر بنائے اور ماشاءاللہ اس میں بنایا ہوا ہے میرے بھائی ستر ہزار کے بارے میں چونکہ بعض وائفوں میں آیا ہے کہ جس کو ستر ہزار کلمہ پڑھا ہو اس کو اللہ بخش دیتا ہے مولوی قاسم ننوتوی نے تقریر الناس میں اس کو نقل کیا اور فرمایا کہا کہ اس کی صحت جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی عہد نے اپنے کشف سے معلوم کی کہ آپ کے ایک مرید نے جو وہ صاحب کشف تھا اس نے کشف میں دیکھا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جہنم میں ہے تو وہ اپنے پیرو مرشد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کی میں حاضر ہوا اور اس نے گزارش کی کہ حضرت ایسے, ایسے مسئلہ ہے میں نے اپنی والدہ نجدا کو دیکھا ہے کہ وہ ڈھنڈم میں ہیں حضرت بدادی رحمت اللہ تعالی نے جو تھا وہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑا ہوا تھا تو دل ہی دل میں ان اس کی اپنے مرید کی والدہ کو اس کا سواب بخش دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا مریض ہنسنے لگا خوش ہو گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے پا رہا ہوں تو مولوی کاسن نوٹس لکھتا ہے کہ یہاں حضرت جنید بغدادی نے حدیث کی صحت کو اپنے کشف سے معلوم کر لیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے تو بھائی ستر ہزار بہت بہتر ہے لیکن ستر سے آپ جتنا بڑھائیں گے میرے بھائی وہ بہتر ہی ہوگا جو زیادہ ہے تو اس کا سواد بھی زیادہ ہوگا ایک لاکھ پچیس ہزار پڑھیں گے تو ایک لاکھ پچیس ہزار کا سواد ہے اور اگر آپ ستر ہزار پڑھیں گے تو ستر ہزار کا سواد ہے پانچ لاکھ پڑھیں گے تو میرے بھائی پانچ لاکھ کا ہی ہوگا تو یہ تو نہیں کہے گا آپ ستر ہزار متبادہ پڑھیں گے تو زیادہ ہو جائے گا اور پانچ لاکھ متباد پڑھیں گے تو کم ہو جائے گا پانچ لاکھ کیونکہ زیادہ کا ہے لہذا اس کا بھی زیادہ ہوگا تو اس لیے میرے بھائی جتنا بھی آپ زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی زیادہ پڑھیں, آ, اس میں ہماری طرف سے بھی آ, جو ہے وہ پانچ ہزار مرتبہ دروشی جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی اپنی والدہ معدہ کی خدمت میں پیش کر دیں آ, میں نے آ, پانچ ہزار مرتبہ دروشی پڑھا ہے تو وہ میں نے آپ کے ملک یا حاجی شہزاد صاحب کی تو آپ میری طرف سے بھی آ, جب کلمہ شریف پڑھے دوشی پڑھیں, دروشی پڑھیں آ, تو میری طرف سے بھی آپ آ, ان کو بخش دیں کہ آپ کا ایک اور بیٹا بھی ہے جس نے آپ کی خدمت میں یہ جو ہے وہ بارش گزارشات جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے کی ہے کی بارگاہ میں تو وہ میری طرف سے بھی امی حضور کو پیش کر دیں اللہ محبوب کے سب کے کروٹ کرٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی آخر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے